Bismillah ar rahim A Presentation of Ahya A'udhu Billahi Al-Sami'i Al-Alimi Min rahim Ma A'ataakum Ar-Rasoolo Wa Ma Nahaakum و ت شدیداب سدا پو لال تمام قسم کی تعریفات یادوں شریف حالت کائنات مال کے و سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں غریبوں سلام ہو اس ہستی ہے و مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ ولا علیہ و وبارکہ وسند ہے وہ ذات مقدسہ مبارہ کا متا ہے کرم العزت نے جنہیں رحم کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات بھی ہدایت کا اور رحمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسالی مبارکہ وسلم کی ذات گرامی اس کائنات میں اللہ کے آخری پیغام رسا کی حصیت تھے جلدی اور آپ نے پہلے کائنات کو ہدایت کی راہ مت انہیں سراق مستفیم پر گاندن کیا دین کے مور سے انہیں آزادہ بنایا اور قرآن کی تعمت سے انہیں بہاور کیا محمد ال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرانی کو سے الگ کر دیا جائے تو اسلام نام کی کوئی چیز کائنات میں باقی نہیں رہتی اسلام نے کمانا کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے اور اللہ کے رسول کی طرف شوٹ میں کمانا کیا ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کی طرف رجوع کیا جائے اس لیے کہ یہ بات ہر حال ظاہر ہے کہ کسی بھی جھگڑے میں کوئی بندہ سربر گرامی حضرت محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پوچھو یعنی نبی کی سنت سے پوچھو آئن تذا دا تم کی شائن فردو کام نہ کیا تو ڈر جاؤ اس دن سے کہ جب اللہ تمہیں سات آداب میں مبتلا کرے گا پرانے پاک میں پرانے پاک میں بات کو توجہ سے سنو آج جو مختلف فتنے اٹھائے جا رہے ہیں اور گمراہی کے جو جام پھیلائے جا رہے ہیں آج دین میں ترمیم کرنے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں کی جو تاروں بنے جا رہے ہیں اور بڑا عراق حملہ مسلمان برداشت کر سکتے اس لیے اس کے لیے ہیلا بنایا گیا ہے کہ دین والوں کو دلیل کرو دین خود دلیل ہو جائے اسی طرح اسلام کو ناابل عمل ٹھہرانے کے لیے اسلام کی عمارت میں نقد لگانے کے لیے اسلام کی عمارت کو ڈھانے کے لیے رات حملہ نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے لیے کچھ ہیلے تلاشے جاتے کچھ بہانے ڈھونڈے جاتے کچھ سانسیں تیار کی جاتی کچھ تدابیر اختیار کی جاتی اور مسلمان ڈو ہے جو بات کی طے تک نہیں پہنچتا وہ کہتا ہے الباس بڑے خوشنما ہیں کتاب کافی ہے ہمیں قرآن کافی ہے قرآن کے نام پہ مجلسیں بنائی جاتی قرآن کے نام پہ اجلاف بلائے جاتے اور مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ کی ذات کو درمیان سے مسلمانوں کے درمیان سے ہٹایا جائے اس لیے کہ جب نبی کی ذات موجود نہ رہے تو قرآن کی سمجھ آ سکتی جب نبی کی ذات کو گرا دیا گیا جب نبی کی شخصیت کو ہٹا دیا گیا پھر قرآن کو ہٹانا کوئی مشکل اور دشوار نہیں ہو. آج موضوع خطبے کا کچھ اور تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے مسائل تجارت پر پچھلے خطبہ جمعہ میں گفتگو کی ہم نے کہا تھا کہ آئندہ خطبہ جمعہ میں بھی اس کا نتیجہ اس کا بیان کیا جائے گا کہ نبی کی سیرت سے ہمیں کیا علم ہوتا ہے کہ کون سی تجارت ایسی ہے جو حرام ہے اور تجارت کی کون سی قسمیں ہیں جو حرام ہے چاہتا ہوں پھر اس ادالت نے بدکسمتی سے جسے شریح عدالت کا نام دیا گیا ہے پرانے زمانے میں ایک محاورہ ہوا کرتا تھا پر ہم نامے زنگی کا پھول کالے کا نام کا پور رکھ دیا گیا ہے غیر شریح عدالت کو اس ملک میں شری عدالت کا نام دیا گیا ہے وہ لوگ جنہیں قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آتا ہے وہ قرآن کے متصر اور چارے بن گئے ہیں وہ لوگ جنہیں اسلام کی علم بے کا علم نہیں ہے وہ اسلام کے قاضی اور جج بن بیٹھے ہیں وہ لوگ جو شریعت محمدیہ کو اتنا بھی نہیں جانتے جتنی عام مسلمان عورتیں جانتی ہیں جس کے متی بن بیٹھے اور محمد الرسول اللہ تجھ پہ ہمارے ماں باپ قربان تھی نے کیا کہا تھا تو کتنا سچا نبی تھا تو کتنا سچا رسول تھا تجھ پر رب کی کتنی آلہ وہی اترتی تھی رب تجھ کو کس طرح آنے والی باتوں کی خبر دیتا تھا کہ تم نے آ اس چودہ سو برت کہا لوگوں میرے کی دھائی کو دیکھو اور میرے اسل کی سچائی کو دیکھو چودہ سو سال پہلے میرے آ کر کہا تھا لو یت شکل مت کے اندر آ رہی لوگوں ایک زمانہ آئے گا خدا کی کتم ہے اگر اور کوئی حدیث نہ ہوتی صرف یہ حدیث ہوتی تو نبی کی سچائی کی شہادت کے لیے کافی تھی میری سچائی کا کیا تھا نا اور میں ایک ہوئے گا ایک آدمی کل سپریم کورٹ کو جائیں گے کہ نبی نبی تھا کہ نہیں تھا ہم نہیں مانتے آپ کی سپریم کورٹ کو ماشاءاللہ پہ, حق پہ مقدمہ چلالو، ہم کو مقدمہ چلا دو ہم کو پھانسی لٹکا دو بات دوستوں نے مجھے کہا معمولی بات ہے آپ جانے میں نے کہا معمولی تمہیں پتہ نہیں صدیق اکبر سب کا ہو ربی اللہ ہو ان کے زمانے میں لوگوں نے جواب دینے سے خلیفہ کو انکار کیا کے منکر نہیں تھے کہتے تھے ہم ابو بکر کو دینے کے لیے تیار ابو بکر نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا کہ جو ان کے جن کرو ان کی گرزلوں کو اڑا دو کہاں بادم بہت ہے امیر ان کو ملی کیا آپ فرما رہے فرمان ان لوگوں کی گرزلوں کو اڑا دوں گا جو کہتے ہیں جگہ نہیں کے کہاں امیر المو یہ کلمہ شہادت پڑھنے والے ہیں نام ان کا صلاح الدین نام ان کا امام الدین نام ان کا کریم الدین ان کے خلاف کہا ان کے خلاف کہا امیر المو مین اتنی چھوٹی سی ریاست ہے امینہ سارا اس کا سال مدینے نے تھا اور مدینہ خطرے میں پڑا ہوا ہے کوہستان کے قبیلوں نے اقتداد کا اعلان کر دیا کوہستان کے قمیضوں نے دین کو ماننے سے انکار کیا مسلمانوں کے سامنے نے حکومت کا دعوی کر دیا اور سنو آئے آج دین کی غیرت نہیں رہی ہے لوگوں میں اصل بات یہ ہے دین کی غیرت ہوتی یہ بات کہنے کی ان ججوں کو جرت نہ ہوتی. ہوتی آج بےغات ہو گیا ہے مسلمان مسلمان بےغات ہے غیرت مند ہوتا یہ فیصلہ لے رہی تھی یہ جج درست کر سکتے جو تکے ککے پہ بکتے ہیں ایمان بکتا ہے دین بکتا ہے ان کی زمین بکتا ہے ان کا انصاف بکتا ہے ان کی عدالتیں بکتی ہے یہ جج یہ جج جو کل کہتے تھے ماشاء اللہ خلافے قانون ہے آج اسی ماشاء اللہ کے تحت حلف بھی اٹھاتے ہیں یہ دو تکے کے جج ان کا ایمان ان کا ایمان کیا ہے ان کا ایمان جو ان کا ایمان پیسہ بن بکو مولوی کو کہتے ہو روٹی مولوی تو پارٹی میں چل جاتا ہے دین محمد میں خلل آگے نہیں دیتا ہے کم روٹی کے بلا What do you ever اور یہ مسلح یہ ہے چپ رہے مسلحت حدیث کے الفاظ مسلحت کا پکانا ہے کہ, کہ جائیں نہ کریں ان کے خلاف یہ کہا کہاں کیا ہے کہا امیر امید چاروں طرف سے جسمن چاروں طرف سے آہار چاروں طرف سے بہری چاروں طرف سے مدینے کو ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے کوئی لشکر نہیں ہے کیسے ان کے خلاف جنگ کرو گے نمائندہ بنا کے بھیجا عمر کو رضی اللہ و... وہ جو نبی کا بھی محبوب تھا جو صدیق کا بھی محبوب تھا کہا ہم میں جرت نہیں ہے نبی کے خلیف آ بات کرنے کی تم جا کے بات کرو ہر عمر سب کہو رضی اللہ ہو ابو بکر کیا کرتے ہو مدینے کی سلطنت کو نما چھوڑ کے جا رہے ہیں ابو بکر غصہ میں آپ وہ ابو بکر جو فراپا رحمت تھا وہ ابو بکر جو فراپا شفقت تھا وہ ابو بکر جو فراپا پیار تھا وہ ابو بکر جو فراپا ملزمت تھا وہ ابو بکر جس کا ذکر قرآن میں یوں کیا گیا تھا کہ روحاما زائنا ہو آپس میں رہنے والے وہ ابو بکر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے زور سے فاروق کے سینے میں ہے چبارن پل چاہیے خبار اسلام اور کفر میں بڑا غیرت مند تھا اسلام میں آ کے بزدل ہو گیا ہے کیا میں تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں ہائے ہائے ہاں کیا کہا تھا اس بار نے کہ مومن کون ہے بس میں ہک وادل ہو تو فولاد ہے مومن ہو حلقہ یاروں تو برے سم کی کرا دن ہے ہو حلقہ یارہ تو بڑے سم کی طرح نرم اور حق و باطل ہو تو فاؤل ہے وہ میں لوگوں نے صرف اس سبھی کو دیکھا تھا جو نبی کی مفاد کی خبر سن کے اس طرح روتا تھا جس طرح دودھ پینے والا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے جدا ہو کے روتا تھا لوگوں نے رونے والے ابو بکر کو دیکھا تھا نبی ممبر پہ تشریف پرواہ ہے ابو بکر ممبر سے نیچے بیٹھا ہوا ہے رضی اللہ تعالی نے امین آیت لے کے آئے اجازا انفر اللہ ہے ملفت ہو مرائی الا ید خلونا فی دین اللہ ہے اپواجا کا سبب بےحم دے ربدے اللہ کی مدد آ گئی اللہ کی فتح آ گئی اب کیا ہے اب اللہ کی حمد و نہ کرو استغفار کرو توبہ کرو کہ لوگ جوک کا جوک دین میں داخل ہونے لگے نبی نے سورت کی تلاوت کی ابو بغیر بچوں کی طرح بلک بلک کے رونے لگا لوگ کہنے لگے ابو بکر یہ نو خوشی کا موقع تھا کہ اللہ کی رحمت کی خوشخبری آئی ہے فرمایا تمہاری نظر اللہ کی رحمت کی خوشخبری پہ گئی میری نظر رب کے محبوب کی موت پہ گئی کہ اس آج سے معلوم ہوا کہ نبی کا دعوت مکمل ہو دیلے. लोगों ने समूह बगल को देखा था लेकिन आज आज वो भी आया